أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله وسلاما على عباده الذين اصطفى الله خير اما يشركون ام من خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماءً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 بل أكثرهم لا يعلمون أمن أم يجيب المستر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم, ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله قليلا ما تذكرون أمن أم يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أَإِلَاهٌ مَّعَ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّنْ يَبْدَوُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَاهٌ مَّعَ اللَّهُ قُلْ هَاتُوا بُرْعَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَدِقِينَ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ال وما یشعرو نیا نہسون بلدار کا فِي الْآخِرَةِ بَلْ آخرہ فِي فیشق مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ مقصد صورت النحل کا بیان دو مقاصد کا شرک فی التصرف کی نفی اور شرک فی العلم کی نفی صورت میں شرک اعتقادی کی دو, دو اہم اقسام اس کی تردید اور اس کی نفی کی جا رہی ہے جب اس کی نفی کی جا رہی ہے تو اس بات کو ثابت کیا جا رہا ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے متصرف اور مختار صرف اللہ ہے سلامتی وہ دیتا ہے بچاؤ وہ دیتا ہے برگزیدہ پیغمبر اولیاء نیک لوگ وہ بھی سلامتی میں اللہ کے محتاج ہیں سورت کی پہلی چھے آیات بطور تمیید تھی جس میں قرآن مجید کی ترغیب دی گئی قرآن والوں کی صفات ذکر کی گئیں اور زجر دیا گیا منکرین قرآن کو پر آیت نمبر سات سے آیت نمبر چودہ تک پہلا واقعہ صورت کے ایک مقصد پر شرک فی العلم کی نفی عالم الغیب صرف اللہ ہے حضرت موسا علیہ السلام وہ عالم الغیب نہیں ہے وہ اگر عالم الغیب ہوتے تو وہ اپنی آسا اور اپنی لاٹھی نہ ڈرتے اور خوف نہ کھاتے واقعہ آیت نمبر پندرہ سے آیت نمبر چوالیس تک حضرت سلیمان علیہ السلام برگزیدہ پیغمبر پوری دنیا کے بادشاہ حتیٰ کہ اللہ نے پرندوں کی بولی سکھائی ہے اور اللہ نے انہیں ایسی قوت اور ایسی طاقت دی ہے کہ جو دیگر مخلوق کو نہیں دی لیکن حضرت سلیمان مملکت بلقیس اس سے باخبر نہیں تھے بلکہ ایک پرندہ وہ خبر لایا ہے احد تو بیمال ہم توحط بھی مجھے وہ بات پتہ چلی ہے کہ جو آپ کو پتہ نہیں ہے اور وہ تفصیلا واقعہ اسی طرح نمل چیونٹی کا وہ واقعہ ذکر کیا کہ حضرت سلیمان اور اس کے ساتھی تمہیں قدم و تلے روند ڈالیں گے وہم لا شعورون وہ بھی ان سے علم کی نفی کرتے ہیں تو دوسرا واقعہ یہ ذکر کیا ان دونوں واقعات کا خلاصہ آیت نمبر 65 میں کہ اوپر نیچے علم غیب کو اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا دوسرے مقصد پر کہ متصرف اللہ ہے سلامتی وہ دیتا ہے تو اس پر دو واقعات ذکر کیے ایک سالے علیہ السلام کا کہ انہیں اور ان کے ساتھیوں کو نجات اللہ نے دی سلامتی اس نے دی اور دوسرا واقعہ لوت علیہ السلام کا کہ انہیں اور ان کے ساتھیوں کو نجات اللہ نے دی یہ دونوں واقعات جب ذکر کیے تو اگلی آیت میں ان دونوں واقعات کا خلاصہ ذکر کیا قل الحمدللہ وسلام عبادی کہہ دیجئے پیغمبر الحمد تمام تعریفیں الوحیت کی تمام تعریفیں خدائی کی اس سے پہلے بھی الحمد پر ہم وضاحت کر چکے ہیں اور سب سے زیادہ وضاحت تو قرآن کے آغاز میں کیونکہ یہی قرآن کا وہ پہلا لفظ ہے یہی قرآن کا وہ پہلا جملہ ہے اور یہ توحید کی بنیاد ہے قل الحمدللہ تمام تعریف الوحیت کی الفلام آہد کے لیے ہے اور معحود اس سے وہ صفات ہیں کہ جو خاص اللہ کی ہیں اسی لیے آپ یہاں پہ یہ اکثر اردو تفاصر میں یہ پائیں گے حالانکہ یہ بات یہ نہایت نا مناسب ہے اور بلکہ یہ مشرقین کو اور جو شرک کے گرویدہ ہیں تو یہ انہیں ایک دلیل فراہم کرنا ہے یہی بات انہیں دلیل فراہم کرنا ہے کیونکہ اسی بات کو وہ شرک کے لیے بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں اور وہ بات وہ یہ ہے کہ مخلوق کو یہ صفات جو دی ہیں دراصل یہ صفات بھی اللہ کی ہیں اور یہ صفات اللہ کی اس لیے ہیں کہ مخلوق کی اپنی کوئی صفت نہیں اور دراصل یہ بھی اللہ کی طرف سے انہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی طرف سے دی گئی ہیں اور انہیں عطا کی گئی ہیں لیکن ایک ایسی بات کرنا کہ جس پہ توحید پر زد پڑتی ہو تو یاد رکھیں ایسی بات کرنا یہ مناسب نہیں ہے اور آپ یہاں پہ اردو تفاصیر میں اکثر یہ یہ یہ اسی انداز میں یہ پائیں گے مثلا جی تمام تعریفیں مانا اور ترجمہ کرتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کسی اور کی کوئی تعریف نہیں حالانکہ یہ بات کرنا یہ ہمارے اردو تفاصیر میں تقریباً تمام نے یہ لکھا ہے کسی اور کی کوئی تعریف نہیں حالانکہ کیوں انسان جو کھاتا ہے جو پیتا ہے کیا یہ انسان کی تعریف نہیں اسی طرح پیغمبری یہ انسان کی انسان کو اللہ نے ایک اعلیٰ تعریف سے سرفراز کیا ہے پیغمبروں کو پیغمبری دی ہے اسی طرح فرشتوں کی اپنی تعریفات ہیں مخلوق کی اپنی تعریفات ہیں مثلا کل ہم نے گزشتہ درس دروس میں ہم نے پڑھا اب جنات کو اللہ نے قوت اور ایک طاقت دی ہے کہ وہ پلک جپکنے میں اور اسی طرح کم وقت میں وہ ایک قوت کا اظہار کر سکتے ہیں بلقیس کے تخت تک وہ ل... کو بلا سکتے ہیں تو کیا یہ تعریف نہیں ہے کیا یہ صفت نہیں ہے تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور مخلوق کی کوئی تعریف نہیں اور تمام تعریفوں اور کمالات کا جو مرجع ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے تو اسی لیے دوسروں کو جو کمالات دیے ہیں بندوں کو تو یہ اللہ کے اس میں کوئی شک نہیں اللہ کے بخشے ہوئے ہیں لیکن مشرقین اسی چیز کو کہ اپنے لیے اپنے شرک کے لیے دلیل کے طور پہ پیش کرتے تھے تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ حمد سے مراد وہ تعریفات ہیں اور وہ کمالات ہیں وہ خوبیاں ہیں وہ صفات ہیں کہ جو صرف اللہ کے شاع نشان ہیں اور یہاں پہ سرے سے حمد سے مراد مخلوق کی وہ تعریفیں ہے ہی نہیں اور اس پر دلیل الفلام ہے اور الفلام آہت کا ہے اور آہت سے مراد ماحود یعنی وہ صفات ہیں کہ جو صرف اللہ کے شاع نشان ہیں اور جو اللہ کے لائق ہیں اس پر میں نے امام راضی کی تفسیر کبیر کا حوالہ دیا تھا اور وہ کہتے ہیں کہ صفات جو ہیں یہ تین قسم پر ہیں بعض جو ہیں تو وہ صرف اللہ ہی کے لیے کہی جائیں گی پہلی صفات انہوں نے وہ ذکر کی ہے دوسری صفات انہوں نے وہ ذکر کی ہیں کہ جو اللہ کے لیے کہنا ممتنع ہیں یعنی بالکل اسے کہا نہیں جا سکتا اور اسے ذکر نہیں کیا جا سکتا کہ یہ اللہ کی صفات ہیں امام راضی نے یہ تقسیم کی ہے اور تیسرے نمبر پہ وہ صفات ہیں تیسرے نمبر پہ وہ صفات ہیں کہ جو اللہ اور اس کے مخلوق کے درمیان مشترک ہیں لیکن یہ اشتراک صرف لفظی ہے اور یہ حقیقت میں اشتراک نہیں ہے بلکہ حقیقت ایک دوسرے سے بہت الگ الگ ہے تو جگہ جگہ ہم یہ بات یہ کرتے ہیں کہ الحمد میں اس سے مراد وہ تعریفیں ہیں کہ جو اللہ کے شایان شان اور اللہ کے مناسب ہیں تو قل الحمدللہ کہہ دیجئے پیغمبر تمام تعریفیں الوحیت کی خاص اللہ کے لیے ہیں و سلام سلامتی ہو اللہ کی عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اللہ کی کے بندوں پر ان لوگوں پر استفا کے جو اللہ نے چنے ہیں اور اللہ نے منتخب کیے ہیں جن میں سر فہرست پیغمبر یہ تو شامل ہیں جس طرح یہاں پہ پیغمبروں کے یہ واقعات ذکر کیے ہیں لیکن ساتھ میں انہی پیغمبروں کے ساتھ اللہ نے ان کے تابے داروں کو بھی نجات دی ہے اور ان کے اطبا کو بھی نجات دی ہے تو اسی لیے الذین مصطفیٰ سے مراد پیغمبر تو ہیں لیکن اس میں مراد وہ بھی ہیں کہ جو پیغمبروں کے علاوہ ہیں اسی لیے مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد پیغمبروں کے جو اتبا ہیں وہ بھی مراد ہیں ابن جزئی کہتے ہیں تصحیل میں کہ حتیٰ کہ یہ لفظ یہ لفظ فرشتوں کو بھی شامل ہے. یعنی فرشتے اللہ کے بندے اللہ کے اللہ کی مخلوق بندہ یعنی انسان کو نہیں بلکہ عبد ہر اس کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کی بندگی کرتا ہو تو اس کا اطلاق فرشتوں پر بھی ہوتا ہے انبیاء پر بھی ہوتا ہے وَالصَّحَابَتَ وَاللَّفْزُ يَعُمُّ الْمَلَائِكَةَ وَالْأَنبِيَاءَ وَالصَّحَابَتَ والصالحین یہ لفظ ملائکہ فرشتوں کو بھی شامل ہے فرشتے بھی سلامتی میں اللہ کو محتاج ہیں پیغمبر بھی سلامتی میں اللہ کو محتاج ہیں صحابہ بھی سلامتی اور بچاؤں میں اللہ کو محتاج ہیں اور اللہ کے نیک بندے وہ بھی سلامتی میں اللہ کو محتاج ہیں اگر اللہ انہیں عذاب سے نہ بچائے اور اگر اللہ انہیں مصیبتوں سے نہ بچائے تو یاد رکھے ان کا کوئی اختیار نہیں ہے تو یہ ان دو واقعات کا یہ خلاصہ ہے وسلام عالیہ اباد استفیٰ اور سلامتی ہے اللہ کی ان لوگوں پر یہ آیت ہم نے کل پڑھی بھی تھی لیکن آج اس آیت کو دوبارہ پڑھنے کا مقصد جی, آپ لوگوں کو یہ آیت اور اس کے جو آیات ہیں خصوصاً آیت نمبر 65 تک ان کو پڑھنا ہے اور وہ کیا ہے سب سے پہلے اس آیت میں جو دیگر باتیں ہیں تو پہلے اسے ذکر کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ آیت اور اس کے ماں جو خصوصاً یہ پانچھے آیات ہیں تو ان کا آپس میں کیا تعلق ہے اور یہ آپ لوگ کیسے سمجھیں گے تو اسے ایک عجیب انداز میں ایک نرالے انداز میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں وَسَلَامُنْ عَلَىٰ عَبَادِهِ الَّذِينَ اسْتَفَىٰ اور سلامتی ہو اللہ کی ان لوگوں پر کہ جو, جو وَسَلَامُنْ عَلَىٰ اور سلامتی ہو ال اباد اللہ اللہ کے بندوں پر لوگوں پر کہ جو اللہ نے چنے ہیں اور جو اللہ نے انہیں منتخب کیا ہے کون ہیں یہ لوگ؟ ویسے تو قرآن جگہ جگہ یہ ذکر کرتا ہے بہت سارے ہیں اور یہ عام ہے ذرا دیکھ لیں یہاں پہ میں نے ذکر بھی کیا کہ پیغمبر مراد ہیں اسی طرح فرشتے مراد ہیں صحابہ مراد ہیں نیک بندے قرآن والے بھی اس سے مراد ہیں کہ جنہیں اللہ نے چنا ہے اپنے بندوں میں سے ذرا دیکھ لیں کہ وہ لوگ جنہیں اللہ نے اپنی کتاب کا وارث بنایا ہے اور وہ لوگ جنہیں اللہ نے اپنی کتاب کا علم دیا ہے تو وہ بھی اس سے مراد ہیں سورہ فاطر آیت نمبر 32 ذرا دیکھ لیں بائیس وان پارا سورہ فاتر آیت نمبر بتیس تھرٹی ٹو بائیسواں پارافین عباد یہ آیت جب ہم پڑھیں گے تو اس آیت کی تمہید ہم یوں ذکر کریں گے کہ ہمیشہ ہر دور میں ہر زمانے میں جب مکذبین نے جھٹلانے والوں نے اللہ کی کتاب کو جھٹلایا ہے اور تکزیب کرنے والوں نے جب اللہ کی کتاب کو رد کیا ہے تو اللہ نے پھر اپنی کتاب کے لیے اپنے بندوں کو چنا ہے اپنی کتاب کی خدمت کے لیے اور اپنی کتاب کے لیے بندوں کو چنا ہے ثم اور الكتاب الب اللہ من عبادنا اور پھر ہم نے میراث میں دی الکتاب اپنی کتاب کو ہر دور میں خواہ یہودیوں کا زمانہ تھا خواہ نصارہ کا زمانہ تھا خواہ ان سے پہلے ابراہیم کا زمانہ تھا خواہ اس سے پہلے جس پیغمبر کا دور بھی آیا ہے ہر دور میں اللہ نے اپنے بندوں کو چنا ہے اپنی کتاب کے لیے ثم اور رسن الکتاب من عبادنا اور پھر ہم نے میراس میں دی اپنی کتاب کو اللذین ان لوگوں کو استفینا ہی آیت ہم اس انہی الفاظ کی مناسبت سے ذکر کر رہے ہیں وہاں پہ تا علی عبادہ اللذین استفا یہاں پہ استفینا من عبادنا ان لوگوں کو کہ جنہیں ہم نے چنا من عبادنا جنہیں ہم نے چنا من عبادنا اپنے بندوں میں سے تو پھر یہ چنے ہوئے بندے یہ بھی تمام ایک جیسے نہیں ہوتے کوئی اگر یہ کہے پتہ نہیں یہ چنے ہوئے بندے یہ سارے بالکل ایک ہی لیول کے لوگ ہوں گے نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ ان چنیدہ لوگوں میں یہ ان چنے ہوئے لوگوں میں یہ برگزیدہ لوگوں میں بعض لوگ یہ تھوڑے سے کم درجے والے ہوتے ہیں بعض درمیانہ ہوتے ہیں اور بعض بڑے اعلیٰ پائے کے لوگ ہوتے ہیں فمن ہم ظالم النف سے بعض ان میں سے وہ کمی کرنے والے ہیں ظلم یہاں پہ بمانے کمی کے عسایت کو پھر جب ہم پڑھیں گے تو ہم حوالہ جات ذکر کریں گے فمن ہم ظالم النب سے بعض ان میں سے کمی کرنے والے ہیں اپنے آپ کے لیے ومن ہم اور بعض ان میں سے مقتصد وہ درمیانہ ہیں بعض ان میں سے وہ درمیانہ ہیں وہ منھم سابقون بالخیرات اور بعض ان میں سے وہ سبقت حاصل کرنے والے ہیں بالخیرات نیکیوں میں باذن اللہ اللہ کے حکم سے اللہ کی توفیق سے کیا مطلب یہ قران میں نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو دیکھا دیا وجہ کتاب یہاں پہ مطلق ہے ہر دور میں اللہ کی کتاب مراد ہے لیکن اس کا اطلاق ہم قرآن پہ کرتے ہیں قرآن ہر دور میں اللہ اس کے لیے اپنے بندوں کو چنتا ہے تو وہ بندے تین قسم پر وہ ہوتے ہیں آج کے دور میں بھی دیکھیں مثلا یہاں مثلاً اللہ نے آپ ساروں کو یہ توفیق دی ہے ساروں آب ساروں کو اللہ نے اپنی کتاب کا وارث بنایا ہے کہ اللہ نے آپ لوگوں کو چنا ہے اپنے بندوں میں بندے تو اللہ کے بہت سے ہیں لیکن ان میں آپ مستفیٰ ہیں اور آپ جو ہیں چنے ہوئے ہیں تو پھر ان میں سے لوگ تین کیٹیگریز میں ہیں اور ہر دور میں ایسے ہوتا ہے سارے وہ ایک لیول اور ایک درجے کے نہیں ہوتے بعض ان میں سے وہ کمی کرنے والے ہیں اپنے آپ کے لیے کیا مطلب قرآن سیکھا اپنے عقیدے کو درست کیا اپنے عمل کو درست کیا اپنے عقیدے کو توحید کے مطابق بنایا عمل کو سنت کے مطابق بنایا شرک سے اجتناب کیا بدعت سے اجتناب کیا لیکن اپنی زبان کو تالہ لگا دیا کہ میں نے کسی اور کو قرآن پڑھانا نہیں ہے سمجھانا نہیں ہے نہ گھر میں اس کی تبلیغ کرنی ہے نہ اپنے پڑوس والوں کو نہ اپنے خاندان میں اور نہ اللہ کی کتاب کے پیغام کو آگے پہنچانا ہے تو اپنے لئے کمی کر دی اپنے لیے عجر کی کمی اس نے کر دی وہ جو عجر اسے اللہ قرآن کی تبلیغ پہ اور قرآن کے پہنچانے پہ دیتا تھا تو اس نے اپنے لئے وہ کمی کر دی اپنے لیے وہ اجر اس نے خود بخود وہ کم کیا ہے بعض وہ ہیں مختصد بعض وہ ہیں کہ جو اتنی, اتنا اتنی زبان جو ہے وہ کھول لیتے ہیں کہ چلو باہر اگر بیان نہیں کر سکتا تو چلو اپنے گھر میں اپنے والدین کو تو قرآن پڑھا دوں اپنے بیوی بی بچوں کو شوہر کو بھائیوں کو بہنوں کو ان کو تو قرآن پڑھا دوں تو وہ گھر کی چادیواری تک ہی محدود ہو جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ وہ اپنے گھر والوں کی اور اپنے خاندان والوں کی وہ اصلاح کر دیتے ہیں اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو اس حقیقت کو وہ جان لیتے ہیں کہ اصل کام یہ ہے قرآن اللہ نے مجھے توفیق دی لیکن اب میں نے قرآن کے اس پیغام کو گھر گھر پہنچانا ہے جتنی زندگی ہے قرآن میں میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ لوگ کیا کہتے ہیں بلکہ میں نے اللہ کی کتاب کو اللہ کی کتاب کے پیغام کو میں نے آگے پہنچانا ہے. خواب غمی ہو خوشی ہو اور خواب یونیورسٹی ہو کالج ہو اسکول ہو جو بھی ہو مدرسہ ہو جہاں کہیں پہ بھی ہو لیکن میں نے ہر جگہ اللہ کی کتاب کے پیغام کو پہنچانا ہے اور میں نے اللہ کی کتاب کو تو ایک کی بجائے دو درس پڑھاتے ہیں دو کی بجائے 4 درس پڑھاتے ہیں 4 کی بجائے 6 درس پڑھاتے ہیں اور یہ دن رات ان کا یہی کام ہوتا ہے وہ منهم سابقون بالخيرات باذن الله اور بعض ان میں سے وہ سبقت کرنے والے ہیں آگے دوڑنے والے ہیں نیکیوں میں باذن الله اللہ کی توفیق سے اور اللہ کے حکم سے اور قران کہتا ہے ذلک هو الفضل الكبير یہ اللہ کی کتاب کا وارث بننا اور اللہ کا اپنے بندوں میں تمہیں چننا ذالکہ هو الفضل القبیر یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے بہت بڑا فضل ہے یہ فضل قبیر کیا ہے تو آگے اس فضل قبیر کی وضاحت ہے جنات آدنن وہ ہمیشگی کے باغات ہیں ہمیشگی کے جنتیں ہیں یدخلونہا کہ وہ داخل ہوں گے اس میں یحلون فیہا من اسابر من ذہب اور انہیں پہنائے جائیں گے ان جنتوں میں من اسابرہ وہ کنگن من ذهب سونے کے ولولوا اور موتیوں کے لباس ہم فيها <حرير> اور ان کا جامہ اور ان کا لباس ان جنتوں میں ریشم کا ہوگا اللہ ہمیں نصیب فرمائے اور یہ جنتی جنت میں کہیں گے وقالو اور کہیں گے الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن تمام تعریف الوهیت کی خدائی کی للہ خاص اللہ اس ذات کے لئے ہیں اذهب عنا الحزن کہ لے گیا وہ ہم سے الحزنہ اس خفگی کو اس پریشانی کو دنیا میں ہر پل پریشانیاں تھیں دنیا میں ہر پل غم تھے الحزن دنیا میں ہر پل کتنی تکالیف تھی کتنی پریشانیاں تھیں اگر ہم توحید بیان کرتے تھے تو لوگ طرح طرح کے الزامات لگاتے تھے پتہ نہیں اس کا کیا مقصد ہے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے اور یہ کیا حاصل کرنا چاہتی ہے؟ اذهب عن الحزن لوگ تم لوگوں کی خیرخواہی ڈھونتے تھے لوگوں کی اصلاح کرتے تھے لوگ ترہ ترہ کے الزامات لگاتے تھے اسی طرح دن رات دور دوب تھی اللہ کی بندگی تھی اللہ کی عبادت تھی اللہ کی کتاب کی خدمت تھی الحمدللہ اللہ ذی اذهب عن الحزن دنیا کی وہ پوری زندگی وہ محنت اور مشقت تھی تمام تعریفِ علویت کی اللہ و ذات کے لیے ہیں کہ جو لے گیا ہم سے اس خفگی کو اس پریشانی کو ان تکالیف کو وہ ہم سے لے گیا اِنَّ ربنا لغفور شَكُورٌ بے شک رب ہمارا وہ بخشنے والا ہے کہ ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھا ہماری تقصیرات کو نہیں دیکھا بلکہ اپنے فضل سے وہ سب کچھ وہ بخش دیا ہے اے اللہ ہمیں ہمارے گناہ بخش دے شکور اور وہ ہمارے عمل کا قدردان تھا حالانکہ ہم نے اتنا عمل کیا نہیں ہے لیکن شکور وہ قدردان ہے ہمارے تھوڑے عمل کی اللہ نے کتنی قدر کی ہے کہ اللہ احل لنا دار المقامت من فضلہی وہ ذات کہ جو لایا ہے ہمیں جس نے بسایا ہے ہمیں اس ہمیشگی کے اس گھر میں جنت میں من فضلہی اپنے فضل سے ہمارے عمل کا کوئی کمال نہیں تھا یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ ہمیں اس ہمیشگی کی اس جنت میں اور ہمیشگی کے اس گھر میں اللہ نے ہمیں پہنچا دیا ہے اور ہمیں بسا دیا ہے لا مت سنا فی نہ تو پہنچے گی ہمیں ان جنتوں میں اس گھر میں نصب کوئی تھکاوٹ ولا یمس سنا فی لغوب اور نہ ہی پہنچے گی ہمیں فیا ان جنتوں میں لغوب کوئی بری بات نہ یہاں پہ کوئی بری بات ہے اور نہ یہاں پہ تکان اور تھکاوٹ ہے اللہ ہمیں نصیب فرمائے کبھی کبھی جنت کی سیر بھی کر لیں گے قران میں قل الحمدللہ کہہ دیجئے پیغمبر الحمدللہ تمام تعریف الوهیت کی للہ خاص اللہ کے لئے ہیں والسلام علی عباده الذین اصطفا اللہ خیر اما یشركون یہ علی عباده الذین اصطفا اللہ خیر اما یشركون مشرقین ہمیشہ اسی غلط فہمی کی وجہ سے وہ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں انہیں کون سی غلط فہمی جو ہے وہ لگی ہے شرک کے جواز پر وہ دلیل کیا پیش کرتے ہیں کہ ہم یہ شرک کیوں کرتے ہیں مشرقین اصل میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نیک بندے یہ ہم سے پہلے گزرے ہیں پیغمبر گزرے ہیں اولیاء گزرے ہیں اور خصوصا جو گزر چکے ہیں جو قبروں میں ہیں تو جو نیک بندے ہم سے پہلے گزرے ہیں تو انہوں نے تو اللہ کی خوب بندگی کی ہے اور اللہ کا ایک خاص قرب جو ہے انہوں نے حاصل کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں تو اسی لیے اللہ تعالی نے انہیں بعض ذمہ داریاں جو ہے وہ سونپی ہیں یہ مشرقین کی وہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے کہ انہوں نے اپنے انہوں نے اللہ کی بندگی کی ہے اللہ کا قرب حاصل کیا ہے تو اللہ نے انہیں بعض ذمہ داریاں ان کی انہی محنتوں کے سبب جو ہے وہ بعض ذمہ داریاں دی ہیں تو اسے فلان بیماری کی ذمہ داری دی ہے کہ تمہارے دربار اگر کوئی آئے تو تم فلان بیماری کو ٹھیک کرو تم اندوں کو ٹھیک کرو تم فلان بیماری کو ٹھیک کرو جو اور دیگر مخلوق جو ہے تو یہ ان کی بندگی اور ان کی عبادت کے حقدار جو ہے وہ بن گئے ہیں اور باقاعدہ طور پر اس کے لیے وہ کیا یعنی اپنی دلیل کیا پیش کرتے ہیں جیسے مثلا کوئی غلام جو ہے وہ بادشاہ کی خدمت کرتا ہے شاندار خدمت کرتا ہے تو بادشاہ جو ہے وہ خوش ہو کر اسے وہ جو شاہی پوشاک ہے تو وہ دیتا ہے بدلے میں اور پھر اس غلام سے خوش ہو کر اپنی بادشاہی میں اور اپنے ملک میں ایک صوبہ ایک علاقہ جو ہے وہ اس کے حوالے کر دیتا ہے کہ چلو تم اس علاقے کے تم آ, گورنر بن گئے تم اس علاقے کے والی بن گئے اور یہاں کے اس علاقے کے لوگوں پر تم تمہیں میں نے بڑا بنا دیا ہے اور لوگ تمہاری اطاعت اور تابے وہ کریں گے تو اللہ تعالی نے بھی ان اولیا کو ان نیک بندوں کو پیغمبروں کو بعض باز امور کا اختیار دیا ہے تو اسی لیے ہم ان کی بندگی کرتے ہیں ہمیشہ ہر دور میں آج بھی یہ کہتی ہے اللہ کے چہیتے ہیں اللہ کے چہیتے ہیں اور اللہ کے برگزیدہ ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ جی اللہ کے نیک بندوں نے اللہ کی خوب بندگی کی ہے اللہ کا قرب جو ہے انہوں نے حاصل کیا تھا اپنی زندگی میں لیکن اور اسی وجہ سے اسی بندگی کی وجہ سے اور اسی قرب کی وجہ سے وہ اللہ کی سلامتی کے محتاج تھے مستحق بھی تھے اور سلامتی کے محتاج بھی تھے اسی لیے دنیا اور آخرت میں اللہ نے انہیں سلامتی اور بچاؤ دیا ہے دنیا میں بھی اللہ نے, انہ... اللہ نے انہیں بچاؤ دیا ہے اور آخرت میں بھی اللہ انہیں بچائے گا لیکن اس کا یہ مطلب کہ اللہ ان سے خوش ہو کر اللہ نے انہیں ذمہ داریاں دی ہیں تو اس کا جواب اللہ اسی کے فورن بعد جملے میں دیتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کی سلامتی اللہ کے بندے ان لوگوں پر استفا کہ جنہیں اللہ نے چنا ہے اور اللہ نے منتخب کیا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ کے شریک بھی بن گئے آ اللہ خیر یہ آیا اللہ بہتر ہے کہ جو عالم بکل شہ ہے کہ جو متصرف ہے کہ جس کے اختیارات ہیں جو ہر چیز کو جاننے والا ہے تو وہی اللہ بہتر ہے کہ جو اپنے برگزیدہ بندوں کو سلامتی دیتا ہے اور جو تمام تعریفوں کے علوہیت کے وہ ہے تو وہ بہتر ہے یا وہ آلہہ کہ جو نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ کسی چیز کو جانتے ہیں نہ ان کا کوئی اختیار ہے بلکہ وہ سلامتی میں بھی اللہ کے محتاج ہیں یا وہ بہتر ہیں یو شرکون کہ جو یہ اللہ کے ساتھ شریک اور حصہ دار ٹہراتے ہیں خطیب جب خطبہ پڑھتا ہے تو خطبے میں ہم سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ الحمد اور وہ خطبہ حاجہ جس کو حدیث میں خطبہ حاجہ کہتے ہیں الحمد للہ نحمد ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا يبو طبيل خطبا ہے ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أما بعد کے بعد بي بعض آیات اللہ کے پیغمبر وہ پڑھتے تھے لیکن اس خطبے کے الفاظ میں بھی آپ جو اپنے آپ کو علما اور مولوی صاحبان کہتے ہیں اس خطبے سے بھی آپ ان کی جہالت جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں تقریباً نوے فیصد مولویوں کو اور علماء کو اپنے معاشرے میں بڑے تگڑے تگڑے لوگ ہوتے ہیں شیخ القرآن و شیخ الحدیث جامع المعقول والمنقول کتنے کتنے القابات جو ہے وہ لگے ہیں لیکن خطبہ مسنون خطبہ وہ غلط پڑھتے ہیں ایک تو لوگوں نے اپنی طرف سے ایسے ایسے خطبے بنائے ہیں ہمارے ہاں یہ سوشل میڈیا پہ خطبہ جو ہے وہ مشہور ہے کہ یہ فلاں بخاری صاحب کا خطبہ تھا اور ایسے ایسے الفاظ ہیں مجھ سے بعض لوگ پوچھتے ہیں جی یہ خطبہ پڑھنا جو ہے تو میں کہتا ہوں اگر اللہ کے پیغمبر سے مصنون خطبہ جو ہے وہ منقول نہ ہوتا تو ٹھیک ہے پھر اگر جو خطبہ جی خطبہ جو ہے وہ تم نے اتنی بار جو ہے وہ پڑھ لیا ہے کہ تمہیں ابھی اس خطبے کے پڑھنے کی ضرورت پیش آئی ہے تو اس میں ایسے عجیب عجیب الفاظ لا اور یہ کیسے کیسے الفاظ جو ہے وہ پڑھے پڑھ جاتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ان خطبوں کو سننے تک کی بھی چھی جائے کہ اسے پلنا اسی طرح خطبے میں کیا پڑھتے ہیں کہ الحمدللہ بعض لوگ اگر پڑھتے ہیں تو نحمدو و نستعین و نستغفر تو بعض الفاظ بڑھاتے ہیں و نؤمن به و نتوکل علی اب یہ الفاظ یہ خطبے میں نہیں ہیں تو بعض یہ پڑھتے ہیں و نؤمن به و نتوکل علی ضرورت کیا ہے اس سے آپ کسی عالم کی وہ جہالت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو چیز مسنون خطبه میں نہیں ہے تو یہ اپنی طرف سے برا رہا ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر خطبه میں شہادت اشھدو کے ساتھ نقل کرتے تھے وہ اشھدو یہ دیگر الفاظ متقلم مع کے سیغوں کے ساتھ نحمدو نستعینو نستغفرو نعوذ باللہ من شرور انفسنا اور یہ تمام الفاظ یہ صیغه متکلم مع جو گردان میں اخری صیغا ہوتا ہے لیکن شہادتین جب پڑھتے تھے گواہی دیتے تھے تو وہ ہاں یہ جاہل کیا پڑھتے ہیں وَنَا اللہ کے پیغمبر اشہدو پڑھتے ہیں اور یہ ویڈو پڑھتے ہیں یاد رکھے سے بھی آپ کسی شخص کی جہالت کا اندازہ وہ لگا سکتے ہیں کہ اسے حدیث پیغمبر اور سنت نبوی کے حوالے سے کتنی کتنی معلومات ہیں تو سب سے پہلے الحمد اور پھر اس کے بعد عام طور پہ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصطفى بعد یہ مسنون خطبے میں یہ الفاظ ہیں جی الحمد الحمدللہ اور اسی طرح اعلیٰ نبی ہی اور سلاۃ اور سلامتی ہو اس کے پیغمبر پر تو سلاد حمد بھی پڑھتے ہیں اور سلاۃ و سلام یہ بھی پیغمبر پر وہ پڑھے جاتے ہیں اللہ کے برگزیدہ نبی پر تو یہ وہ خطبہ ہے قرآن نے یہاں پہ وہ خطبہ ذکر کیا ہے پھر خطبے کے بعد اما بعد کے بعد پھر خطیب جو ہے وہ اپنا عنوان وہ مقرر کرتا ہے کہ آج میں نے گفتگو اس پر کرنی ہے تو یہاں پہ یہ آلہ خیرن اما یشرکون یہ آیا اللہ بہتر ہے یا وہ معبودان باطلہ یا وہ آلہہ اور حاجت روہ یو کی جو مشرک اللہ کے ساتھ شریک اور حصہ دار ٹہراتے ہیں وہ بہتر ہیں تو یہ اس خطبے کا عنوان ہے تقریر کا عنوان ہے تو پھر اس کے بعد مقرر اور خطیب وہ اپنی بات کو تفصیل وہ بیان کرنا شروع کر دیتا ہے تو آیت نمبر ساٹھ سے لے کر آیت نمبر چونسٹھ تک ان پانچ آیات میں پانچ اقلی دلائل ہیں پانچ اخلی دلائل ہیں کہ ام من خلق السماوات والارض کون ہے جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے یہ صرف پہلے مختصر انداز میں کون ہے جو اوپر سے بارش اور پانی برساتا ہے اس کے ذریعے وہ تر و تازہ باغیچے اور باغات جو ہے وہ پیدا کرتا ہے, یہ آیا ہے حاجت روا اللہ کے ساتھ کوئی نہیں ہے بلکہ یہ لوگ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک پہراتے ہیں پھر اگلی دلیل دوسری آیت نمبر 61 میں تیسری دلیل آیت نمبر 62 میں چوتھی دلیل آیت نمبر 63 میں پانچویں 64 میں ان پانچ آیات میں یہ سارے دلائل جو ہیں یہ کس بات پہ ہیں یہ سارے دلائل اللہ کی قدرت پہ اور اللہ کے تصرف پہ یہ پانچ دلائل یہ تصرف پہ اور اللہ کی قدرت پہ ہیں کہ وہ قادر ہے وہ متصرف ہے اور پھر نمبر 65 میں جو چھٹی دلیل ہے وہ کیا ہے کہ قل کہہ دیجئے پیغمبر لا يعلم من في السماوات والارد الغیب الا اللہ کہ عالم بکل شئی جو ہے وہ وہی ہے تو ان پانچ آیات میں قادر على کل شئی اور اس آیت میں عالم بکل شیح واللہ اس سے قرآن کیا ثابت کرتا ہے؟ قرآن یہ ثابت کرتا ہے کہ الہ ایک ہے اسی لئے ان تمام آیات میں اَلَهُمَّ عَلَّهُ کیونکہ الہ کے لئے یہ دو صفات یہ ازہد ضروری ہیں ایک یہ کہ وہ متصرف ہو وہ مشکل کشاہ ہو وہ قادر ہو وہ قدرت رکھتا ہو اور دوسری یہ کہ وہ عالم بکل شیح ہو اس سے پہلے وہ ہدھت ہد کی دلیل میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے بھی وہی دلیل اور اس کے بعد فورا اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم وہاں پہ بھی انوہیت کا مسئلہ ہدھت ہد کے اس واقعے میں اور یہاں پہ تفصیلاً یہ دو قسم کے دلائل قرآن ذکر کرتا ہے کہ قادر بھی وہی ہے اور عالم بکل شئین بھی وہی ہے تو یہ مختصر انداز میں ان چھے آیات کا یہ خلاصہ اور کل انشاءاللہ اس کا ترجمہ جو ہے یہ پڑھیں گے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهُ اور کہہ دیجئے پیغمبر الحمدللہ تمام تعریفیں علوہیت کی خاص اللہ کے لیے ہیں وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اسْتَفَىٰ مفسرین نے یہاں پہ اس آیت میں بھی یہ ذکر کیے ہیں کہ اس آیت میں قل کہہ دیجئے پیغمبر اور یہ حضرت لوت کو ایک قولیہ ہے کہ یہ حضرتِ لوت کو یہ حکم ہے جب ان کی قوم کو اللہ نے ہلاک اور برباد کیا تو لوت سے کہا کہ کہو کہ تمام تعریفیں الوحیت کی اللہ کے لیے ہے کہ میری اس ناکارہ قوم کو اللہ نے غرق اور تباہ کیا وسلام العلہ اعبادی <اصطفحى> لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ اصل میں آیت میں خطاب اللہ کے پیغمبر کو ہے اور اس آیت میں یہ جو حکم ہے الحمد اور یہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور یہ قول یہ راجہ ۔ ہے الحمد تمام تاریف الوہیت کی خاص اللہ کے لیے ہیں وہ سلامن اعلیٰ عباد الفیٰ اور سلامتی ہو یہ جی اللہ کی اس کے بندوں پر اللہ وہ بندے جنہیں اللہ نے چنا ہے اور منتخب کیا ہے یا جی خیرن اماشرکون کہ جی آیا اللہ بہتر ہے یا وہ حصہ دار یا وہ آلح باطلا یا وہ مابودان باطلا کہ جو یہ مشرقین اللہ کے ساتھ شریک اور حصہ دار ٹہراتے ہیں یہاں پہ کوئی اس غلط فہمی میں واقع نہ ہو کہ اللہ کے ساتھ کے ان میں کوئی خیر تھوڑی بہت خیر کیا ہوگی یاد رکھیں ابن جزئی تصحیل میں وہ کہتے ہیں یہ صرف ان کی تردید کے لیے ہے ورنہ شرک میں کوئی خیر نہیں ہے یہ صرف مشرقین کی تردید کے لیے اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے یہ ذکر کیا ہے ورنہ شرک میں کوئی خیر نہیں وآخر دعوانا الحمد الحمدللہ رب العالمین